الحمد لله وكفى وسلامت وسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخالفهم في ذلك اخرون قالوا لا ينبغي له ان يزيد في الركوع يقول سبحان ربي العظيم سيرد قلت يا ما احبوا فاضرب لي ذكره رکوع اور سجدے کے اندر تصویرات کیا کوئی خاص ہیں یا کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ کے سامنے تین مذاہب آئے ہیں شواق حا بلا وغیرہ معذرات کا کہنا تھا کہ رکوع اور سجدے میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی تصویر پڑھ سکتے ہیں جبکہ احناف وغیرہ ہم کا مسئلہ یہ ہے کہ خاص ہے رکوع کے لیے بھی اور سجود کے لیے بھی اس کے علاوہ تصویرات جائز نہیں ہوں گی درست نہیں ہوں گی ٹھیک ہے کہ نہیں تیسرے نمبر پر آ... یہ آپ نے تیسرا مسئلہ پڑھا تھا مالکیہ کا کہ امام عمالیہ میں مبارکہ رقم کے اندر تو خاص ہے العظیم لیکن سجے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو چاہے تو کیا کرے دعا پڑھ سکتے ہیں یہ تین مسائل سب کے پہلے مسئلے کے مطابق تمام دلائل ثابت ہو چکا کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ نے پڑھ لیا اور خان فی الحال کا آخروں سے اخناف وغیرہوں رحم کو شروع کر رہے ہیں ممتا حاوی رحمۃ اللہ مجموعی طور پر چار دلیلیں اخناف مبیر رحم کی آپ کے سامنے جو آئیں گی کی شکل میں تو مسئلہ کیا ہے اپنا کا کہ سبحان ربی العظیم حقوق کے ساتھ خاص ہے صحیح جی تین مرتبہ بھی کہے کم سے کم درجہ تین, تین مرتبہ کہے زیادہ تین مرتبہ پڑھ لے ٹھیک ہے جی تین مرتبہ سے کم مناسب نہیں ہے اور سبحان ربی بیل سجدے کے اندر ہے اس میں جتنا مرضی پڑھ لے لیکن البتہ تین مرتبہ سے کم مناسب نہیں ہے اور یہ دعائیں تصویرات خاص ہے رقو اس جی کے لیے ان کے علاوہ باقی بہتر نہیں ہے مصنوع نہیں ہے سبحان <سؤال> کہ مناسب نہیں ہے نمازی کے لیے کہ وہ رب اپنے رکو میں سبحان ربی العظیم پر کچھ اضافہ کریں اس کے علاوہ کچھ اور پڑے ماحبہ اس تصویر کو جتنی مرتبہ چاہے پڑھ لے دلائی شروع کر رہے ہیں تو مجموعی طور پر چار دریلے ہیں سب سے پہلی دلیل, دلیل نمبر ایک جس میں مام نے دو صحابہ اکرام رضی اللہ سے روایت کے ذکر کی ہیں تین سندوں کے ساتھ جی دیکھیے ذرا حضرت اکوابن عامر کی دو سندوں کے ساتھ رضرت علی رضی اللہ, علی اللہ تعالیٰ کی ایک ہی سند کے ساتھ عبد الرحمن من ابو عبد الرحمن بن عن بن عن قال لما ابھی سبح حدمان کالا حرطن ہو کالا حدنا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی وقوع بن آگر فرماتے ہیں نام کیا پڑھ لیتے ہیں ناگر اللہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ واقع کی وضاحت کیجیے غذا سورہ واقع کی جب یہ والی آیت نازل ہوئی کہ اسب جس میں رب دے کل عالمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رکو میں رکھ لو یعنی رقو میں پڑا کرو اور جب سبحان رب سب اعلا جو ہے کا رہی اندر وہ جب نازی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا کرو صحیح میں رکھ لو کالا نے اپنے وقت اور یہ کالا حت اپنا مسلمان الشعب القالحت رصنا عبدالقانیاحت رسنا یکوب کالحتیاسیاسل عمل اللہ کری پہلی دہلی دو صحابۂ کرام صاحب اقبال عامن رضی اللہ کو کرم سے آپ کے سامنے آئی کوئی بات نہیں ہے پہلے کے حوالے سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور اندر اس کے اہتمام کریں کہ تشکیلات یہی ہوں ان کی تعداد زیادہ بڑھا دیں اس کے علاوہ مزید اثکار نہ رکھیں آئندہ کے لیے رکو میں بھی یہی سجدے میں بھی ان کی تعداد کو جتنی مرضی بڑھا دیں تین سے پانچ کر دیں سات کر دیں اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اور یہ ہے کہ پہلے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے جو ہو گیا ٹھیک ہے مکانہ میں پھٹ جاتے کا انجوز ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کہ ان حضرات کے خلاف یہ بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل ہے یعنی جو پہلے دلائل میں گزرا پہلے احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقو میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا تو اس میں یہ ہے وہ جو دلائل اور جو احادیث گزری ہیں ان کے بارے میں بتا ہیں کہ وہ جو تھی وہ ان آیات کے نزول سے پہلے کی بات تھی ان آیات کے نزول سے پہلے کی بات دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ رکوع اور سیدے کے اندر آپ کوئی بھی تشریحات پڑھ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آیات کے نزول سے پہلے کا عمل تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ایسا یہی پڑھ جائیں رکوع کے اندر سبحان رب العظیم اور سیدے کے اندر سبہار رب الم لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کا یہ بڑا عمل اب کا یہ بنا عمل یہ کیا ہے پہلے کے لیے ناخوش ہے اب لوگ ذرا خارجی سوالات کو آخر میں رکھ لیے کریں تاکہ مجھے بھی پریشانی نہ ہو تو جڑے رہے ہیں سبق وہ کان امن خطر فضا لے کر <تصفح> تو اندراب کے خلاف دلیل یہ بھی ہے کہ پہلے جو اثر گزرے ہیں یعنی تین حدیث میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ کن سے پہلے کا زمانہ تھا فلم ویما نے پھر ان آیتوں کے نزول کے بعد حکم دیا جس چیز کا حکم دیا جو آپ نے پہلے پڑا فکان پہ آپ کا حکم فرمانا یہ پہلے آ رہی ہے آپ کے سامنے کہ جس میں آپ صلی اللہ, علیہ وسلم آ... نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے سپن نے نمار پڑی پر آف صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے فقانے يقول في ركوعي سبحان ربي العظيم وفي سجودي سبحان ربي العلى تو معلوم یہ ہوا کہ رکو اور میں خاص تصحیحات ہیں عام نہیں اور یہ قال حدثنا فاضل مسلمان قال حدثنا صحيح بن الحراني قال حدثنا مجادر المجادر عن شعبان صلۃ عن حذیف رضی اللہ تعالی رسول <سؤال> اللہ <سؤال> وسلام جو ہم نے ذکر کیا متعین ایک دعائیں پڑھنی ہے رکو سیدے کے اندر رکوبی اور سعیدے کے اندر اس کے علاوہ عام کوئی نہیں پڑ وقال آخارون <تصفيق> تین دلیلیں ذکر کرنے کے بعد تین دلیلیں ذکر کرنے کے بعد امام تانی رحمت اللہ علیہ تیسرے مسئلوں کو ذکر کرنے لگے ہیں پہلے تیسرے مسئلے کی دلیل ذکر کی اور پھر اس کے بعد ان کی دلیل کا جواب بھی یہیں پر دے دیا اور پھر آگے چلیں گے اپنے مزید دلائل کی طرف تو یہاں پر وقال آخر سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہے تیسرا مسئلہ کس کا ہے آپ لوگ بتا دیں گے کہ تیسرا مسئلہ کس کا تھا Hmm. فرمائیے. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اور ابن مبارک وغیرہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ رقو کے اندر تو خاص تصویر ہے یعنی البتہ سجدے کے اندر کیا ہے, ہے. کہ کوئی بھی آپ کیا کر سکتے ہیں دعا پڑھ سکتے ہیں اس میں دلائل کو ملا لیا ہے دونوں جہاں تک بات رہی رکو کی رقو والی صورت میں انہوں نے والی دلائل کو دلائل کو دلائل کو کیا کر لیا لے لیا اور کہا کہ جی یہ جی ناصف ہو گئی سلحان کو تعالیٰ انہوں نے عباس کی نے کیا کہ نہیں تو یہ ہے پکار نہ یہاں سے آ کے رحمت اللہ علیہ ان کی اس بات کا جواب دینا چاہتے تو انہوں نے نافذ مان لیا پہلے والی کن روایات کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن سجدے کے لیے نافذ نہیں مانا حالانکہ صحیح عقل کا تقاضا تو یہ ہے اور صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب رکوع والی جو ادائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ دعا مانگی اس کے بعد سے آپ نے جس طرح کو منسوخ مان لیا تو پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے تصویراتی تس، رکوع سبحان رب اللہ خاص ہو گئیں اور عام دعائیں منسوخ ہو گئیں عام دعا والا حکم تو بالکل ایسے ہی رب کی بنیاد پر سے کہ جو سنجی کی دعائیں تھی وہ بھی کیا ہو گئیں منسوخ ہو گئیں اس کو بھی لے لو یعنی پوری بات کو لیں آدھی بات کو تو کم اس کم نہ لینا یہ ہے ان کی جہاں تک بات ہے اس میں تعلیم اس کو کیا بنا کے یعنی نا من قبل فی ان سے پہلے والی جو معلوم ہوا نا یہ احتمال کہ بھی اہتمال ہے کہ آپ صلی اللہ وسلم کا جو حکم تھا تعظیم والو میں وہ کس سے پہلے پہلے کا تھا کب لہٰذا رب کر قبل نزل ہم یہ بھی کہتے ہیں جس طریقے انہوں نے کے سے پہلے, پہلے والے پر محمول کیا کس کو کہ امرف رب والے حکم کو کیا کیا مقدم رکھا اور کو مخر جانا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سجدے کے اندر جس طرح کے دعا حب قبل آ رہی ہے تو یہ بھی جو تھا وہ ان کے نزول سے پہلے پہلے کا تھا کہ ان کو حکم دیا کہ وہ کیا کریں اس سے بات رہیں سجو جہم اپنے سجدے میں علامتی جیسا کہ عزیز عزیز عقبار کی حدیث میں ہے جب سب کے لہٰذا کل اعلیٰ نازل ہو گئی تو اس سے پہلے جو حکم تھا اس کے بارے میں پھر تبدیل فرما دی تو اس سے کیا ہو جائیں رک جائیں یعنی عام لوگوں سے والا والدید ہے لہٰذا اب مزید اس پر اضافہ نہیں کریں گے ناف یاد اہم عامر والی حدیث ناصف ہوگی آپ نے پہلے والے منع فرما دیا اور تو اسی طریقے سے سب حسمرت کی بنیاد پر سب حسمرت کی بنیاد پر کیا ہو گیا آآ... نہیں بلکہ نا پاتی یہاں سے ایک سوال ہے اس سوال کا جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانہ تھا جس سے کہ کی کیا روایت تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور لوگوں نے سفید بنا لیبکر صدی جی کے پیچھے پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الفیظ پکا میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانہ تھا ٹھیک ہے کہ نہیں جیسا کہ وسلم تو, تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ناسک نہیں بنیں گی پھر یہ کیسے ناسک بن گئی اس لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر آخر زمانہ ہے ٹھیک ہے نا جب آخر زمانہ اس کا مطلب یہ کہ احکام کیا ہو چکے تھے سارے کے سارے مکمل ہو چکے تھے تو پھر بھی یہ دعا کا بارے میں کہنا پتہ چلتا ہے کہ وہ حکم منسوخ ہو, نہیں ہے آپ وسلم کے آخری عمر کا حکم ہے تو کلی لے اس کا جواب دیتے ہیں سب سے پہلی جواب کو ذرا غور سے سمجھیے گا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں کہیں بھی اس بات کی راحت نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی یہ واقعی وہی بیماری تھی کہ جس کے بعد آپ کو صحت نہیں ملی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مترد ہے کہ کیا یہ واقعی وہی بیماری تھی کہ جس کے بعد آپ کو صحت میسر نہیں ہوئی اس کے علاوہ کوئی اور تھی اگر تو یہ بیماری کوئی اور تھی تو اس میں تو کوئی نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ کو صحت میسر ہوئی ہو اور پھر یہ صورتیں نازر ہوئی ہوں اور ایک لمبا اثر صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہو تو اس میں تو کوئی یہ ہی نہیں دیتا لیکن اگر بالفرت ہم یہ مان لیں کہ بھائی یہ آپ وسلم کی آخری بیماری تھی کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے روب صحت نہیں ہوا دنیا سے تکلیف لیں گے تو پھر بھی یہ احتمال ہے کہ اس کے بعد ہی یہ بڑی آیتیں نازل ہوئی ہوں تب بھی کیا ہے یعنی آخری بیماری کی تو صبر کر لیا جائے تو تب بھی یہ احتمال تو موجود ہے نا کہ یہ بڑی آیتیں کب نازل ہوئی ہوں اس کے بعد نازل ہوئی ہوں مناسب بن گئی میں رہا کیا ہے جواب ممکن ہے اگر تو آخری بیماری کے صبر کر لیا جائے آخری بیماری سمجھا جائے تب بھی یہ ممکن ہے اور احتمال موجود ہے کہ اس کے بعد یعنی اس بیماری کی حالت میں ہی کیا ہوئی ہو یا جی ایسے نازل ہوئی ہو اور اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہو ٹھیک ہے کہ نہیں اور اگر یہ بیماری, بیماری کے علاوہ کوئی ہو پھر تو بالکل بھی کوئی اشکال نہیں رہتا دیکھیے ذرا صلی اللہ وسلما تھا بکرین اس طرح پتہ چلتا ہے آخری زمانہ تھا جواب دے دیا جائے گا وہ مرضی اور جس میں آپ صلی اللہ وسلم کیا ہو گئے اچھا تو لئی الحو پھارتی حدیثی اور اس میں کیا ایسی کوئی وضاحت ہے کہ جس میں سلم اسی کے بعد فوت ہو गए थे इसके बाद بعد فوت ہو گئے تھے گئے اور دنیا سے لے گئے तो اور یہ مرض تو مرضہ تو حل تیفی افیہ کہ جس مرض میں ہی آپ سلم کا انتقال ہو گیا جس جہاں لوگ جہاں میں لئی فیبلہ حدیثیس میں نہیں ہے وقت یوز ہے سلاطلتی توفی بی اور یہ بھی احتمال وجود ہے یہ وہ نماز یہ وہی نماز ہو کہ جس کے بعد آپ وسلم کیا ہوگا یعنی اس کے بعد سلاطن غیر اور یہ بھی احتمال ہے جائز ہے کہ وہ نماز اس کے علاوہ ہو اور رہا اور اس کے بعد آپ کیا ہو گیا ہوں حرو بصیرت ہو گئے ہوں انکانتی توفیہ بارہا اگر تو یہ نماز وہ کہ جس کے بعد آپس سلم کا انتقال ہوا فقط آلہ آلہ تو اس میں کیا ہے کیا ہے جائز ہے کہ سب حکمر اس کے بعد نازل ہوئی ہو قبل وفاتی لیکن آپ کی وفات سے پہلے پہلے تلکت صنعت متقج متنظالے کا آہرا اور اگر یہ نماز پہلے بنی ہو یعنی اس کے بعد آپ سلم کو صحت میسر آئی ہو انکارا تل کا صلاح متقطم کی تشریح معنی آثار یہ توجہ تو جی کرنی پڑے گی تب جا کر یہ جو آثار اور روایات ہیں ان کا یہ ہے کہ ان کے معنی درست ہوں گے یہ شکار اور جواب اور تین دلائل آپ کے سامنے سانی کے, یعنی کے آ چکے ہیں آگے معاون والا کریں اور اس کا اس کا جواب آپ کے سامنے آئے گا اور انشاءاللہ شاء کے حوالے سے بھی کل ہی آپ کو تفریح سکتا ہوں و اللہ تعالیٰ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ